أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا آج سورہ مریم سے ہمارا سبق آیت نمبر انسٹھ سے شروع ہوتا ہے گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالی کے بہت نیک صالح اچھے بندے اور پیغمبر حضرات اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے اللہ تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے اپنی عبادتوں کے ذریعے نمازوں کے ذریعے انہوں نے اپنی طبیعت کو شریعت کے سامنے مغلوب کیا یعنی وہ اپنی طبیعت کے مطابق نہیں چلے بلکہ شریعت کے مطابق چلے آج کے سبق میں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اس طرح نہیں تھے یعنی ان کے آبا و اجداد ان کے بڑے اچھے تھے لیکن جو بعد میں آئے وہ اچھے نہیں تھے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے جو پہلے گزر جاتے ہیں ان کو سلف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سلف یعنی ہمارے جو بزرگ ہیں جو گزر گئے ہیں ان کو سلف کہتے ہیں اور جو بعد میں آئے ہیں ان کو خلف کہتے ہیں لام کے سکون کے ساتھ اگر ہو خلف تو ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو بعد میں آئے اور خراب لوگ تھے یہاں پر اللہ جل الحو یہ فرما رہے ہیں فخلا فہم بادیم خلفن ان اچھے لوگوں کے بعد ان کی جگہ نالائق لوگ آئے ابا اسولہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا وہ تباس اور وہ اپنے مزو خواہشوں اور لذتوں کے پیچھے پڑ گئے فسو فیل خون یہ <غَيَّا> لوگ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے غیون جہنم میں ایک جگہ ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ غیون جہنم میں ایک ایسی جگہ ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ <صَالِحَا> مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا وہاں ملا صالحہ اور اچھے عمل کیے فولا تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اولا اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا ان کا جو حق ہے ان کو پورا دیا جائے گا ان کے حق میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی وعد الرحمن عباده بالغیب وہ ایسی جنتوں میں داخل ہوں گے جو رہنے کے لائق ہوں گی رحمان نے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ اپنے بندوں کے ساتھ کیا ہے جنہیں بندوں نے دیکھا نہیں ہے یعنی جن جنتوں کا وعدہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے کر رہا ہے ان جنتوں کو بندوں نے تو نہیں دیکھا ہے نا ان نوکا نوادیا یقیناً اللہ تعالی کا جو وعدہ ہے اس کی طرف آیا جائے گا یعنی جنت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو اس کی طرف ضرور اچھے لوگ آئیں گے لاسماون لغوان اللہ سلامہ اللہ کی جو جنتیں ہیں اس کی صفت یہ ہے کہ وہاں پر انسان بیکار, بے فائدہ باتیں نہیں سنے گا مگر سلام ایک دوسرے کو سلام کریں گے اچھی اچھی باتیں کریں گے نہ وہاں جھوٹ ہے نہ وہاں غیبت ہے نہ وہاں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا ہے نہ ایک دوسرے پر غصہ کرنا ہے کچھ بھی نہیں وہاں پر اچھی اچھی باتیں ہیں ایک دوسرے کی عزت ہے ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ ہوں فیا بکرا تن بکرا صبح کو کہتے ہیں آشیا رات کو کہتے ہیں شام کو اور جنتوں میں ان کو ان کا رزق دیا جائے گا کھانا پینا وغیرہ صبح کے وقت بھی دیا جائے گا اور شام کے وقت بھی دیا جائے گا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان شخص دن میں دو مرتبہ کھانا کھاتا ہے ایک تو ناشتہ ہے نا تھوڑی سی روٹی اور چائے پی لیے بس ایسا نہیں ہے جانوروں کی طرح ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ کھا رہا ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ کھا رہا ہے یہ مسلمان کی عادت نہیں ہے بات سمجھ میں ہے جیسے کہ آج کل ہو گیا ہے ہر جگہ ہوٹل ہے ہر جگہ کھانے کی چیزیں بک رہی ہیں جس وقت دل چاہا کوئی چیز کھا لی پیٹ بھی خراب میدا بھی خراب بیماریاں بیماریاں ایک صحت مند انسان کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ دن میں صرف دو مرتبہ کھانا کھائے دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا بس تلکل جن نہ تل نہ عِبَادِنَا یہی وہ جنت ہے جو کہ ہم اپنے بندوں کو عطا کریں گے من کا نہ ہمارے بندوں میں جو پرہیزگار اور تقوع والا ہوگا یہ جنت ہر کسی کو نہیں ملے گی یہ جنت صرف ان لوگوں کو ملے گی جو کہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے جو کہ شرک نہیں کرتے ہوں گے جو کہ کفر نہیں کرتے ہوں گے جو کہ مسلمانوں کو ناحق نہ نہیں قتل کرتے ہوں گے جو کہ جہاد کرتے ہوں گے اور کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو قتل نہیں کرتے ہوں گے اس طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا آج کے سبق میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ پیغمبروں کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو نماز کا شوق لوگوں کے دلوں میں نہیں رہے گا کیا کہا ہے نماز کا شوق نماز کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں رہے گی اور لوگوں کے اندر برائی اور گندے کاموں کا رواج ہوگا اور گندے کام کی لوگوں کو عادت اور لت پڑ جائے گی جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر وقت لڑکوں اور لڑکیوں کے ہاتھوں میں کیا ہے موبائل نماز کا وقت ہو رہا ہے اذان کی آوازیں آ رہی ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی محبت نہیں ہے نماز سے اذان کی آواز اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے اور موبائلوں میں قسم قسم کی گندی گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی معاف فرمائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں یا دیر کر کے پڑھتے ہیں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پڑھتے تو ہیں لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے چار رکعت نماز جو ہے دو منٹ میں ختم نہ رکو کا پتہ ہے نہ سجدے کا پتہ ہے چھلانگے مارتے تو نماز تو نہیں ہے نا یہ کھیلتے ہیں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر بغیر کسی عذر کے جماعت کی نماز چھوڑ کے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی نماز ضائع کرنا ہے اگر کوئی عذر ہو مثال کے طور پر باہر نکلنے میں خطرہ ہو تو اسی حالت میں آپ گھر کے اندر نماز پڑھ لیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر ایسی حالت نہ ہو امن و امان ہے اور امام کی خیرات اور تجوید بھی ٹھیک ہے اس کے باوجود آپ مسجد نہیں جاتے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ادا اصلاح ہے یعنی نماز کو ضائع کرنا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس طرح اونٹ پٹانگ قسم کی نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کی نماز کو گندے اور پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مارتے ہیں اور نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا اللہ تجھے بھی ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا اللہ تجھے بھی برباد کرے اور جس کے لیے نماز بدعا کرے اس کا کیا حال ہوگا یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے نماز کی طرف توجہ نہیں ہے شوق نہیں ہے محبت نہیں ہے نماز پڑھنے کے بعد نماز جو ہے اس کے لیے بد دعا کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اسی نماز سے کیا فائدہ ہوگا اور جو آدمی اچھی طرح نماز پڑھتا ہے تو وہ اچھی شکل میں اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور نماز اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ جس طرح تو نے میرا خیال کیا اللہ بھی تیرا خیال کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی اللہ تیری بھی حفاظت کرے تو اس لیے ہمیں نمازوں کو اچھی طرح طریقے سے ترتیب سے اللہ کی محبت کے ساتھ پڑھنی چاہیے یہ اوٹ پٹانگ قسم کی نماز جو چھلانگے مارنا ہے یہ نماز نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری دنیا میں جو ان کی حکومت میں کام کرنے والے لوگ تھے نا وہ تو بہت بڑے خلیفہ اور بادشاہ تھے آدھی دنیا تقریباً ان کے ہاتھ میں ان کو انہوں نے خط لکھا تھا ان اہم امر کم اندی اصلا پمن بیا فہ علیما سواہ ادیا آپ لوگوں کے جو کام ہیں ان کاموں میں سب سے ضروری کام میرے نزدیک نماز ہے اس لیے کہ جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے نماز کو برباد کرتا ہے وہ دوسری چیزوں کو دوسری باتوں کو بہت زیادہ ضائع کرتا ہے نماز یعنی اللہ کا حق ہے نا جو شخص اللہ کے حق کو صحیح ادا نہیں کرتا جبکہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے ہر چیز کو سنتا ہے تو دوسری چیزوں کے ساتھ کیا کچھ کرتا ہوگا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے اسے کہا کہ یہ نماز آپ کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہو کہا چالیس سال سے پڑھ رہا حضرت تضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا کہ پھر تو تم نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے یہ چالیس سال سے جو تم نماز پڑھ رہے ہو یہ ویسے بیکار تم نے وقت ضائع کیا ہے اور اگر اسی طرح اوٹ پٹان قسم کی نمازیں پڑھتے رہو گے تو پیغمبر علیہ السلاۃ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف مرو گے یعنی تم مسلمان نہیں مرو گے بات سمجھ میں ہے یا نہیں فرمزی شریف میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو, جو نماز کو سیدھے طریقے سے نہ پڑھے رکو کو سجدے کو رکو سے کھڑے ہوتے وقت یا دو سجدوں کے درمیان سیدھا کھڑا ہونا سیدھا بیٹھنا ان سب کو بہت اہتمام سے اور بہت طریقے سے کرنا چاہیے خلاصہ یہ کہ جس شخص نے وضو کو اچھی طرح نہیں کیا نماز کو اچھی طرح نہیں پڑھا رکو سجدوں کو اچھی طرح نہیں کیا جلد بازی کر کے نماز پڑھتا ہے اس نے نماز کو ضائع کر دیا نماز اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کرو جو شخص نماز اچھی طرح نہیں پڑھتا اس کے دوسرے کوئی کام بھی اچھے نہیں ہوتے آج کل آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ سب پریشان ہیں اب تو یہاں پہاڑوں میں جنگلوں میں رہتے ہو نا لوگوں کی پریشانی آپ لوگوں نے دیکھی نہیں ہیں یہ لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں یہ کتنے پریشان ہوتے ہیں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے پورے دن کام کرتے ہیں لیکن سکون بالکل نہیں آرام نہیں اس لیے کہ اللہ سے ان کا تعلق اچھا نہیں ہے پوری دنیا کو فون کرتے ہیں لیکن جب اللہ سے ٹیلی فون کرنے کا اور اللہ سے بات کرنے کا وقت آتا ہے تو جلد بازی کرتے چھلانگیں مارتے ہیں, نماز میں اونٹ پٹنگ حرکتیں کرتے ہیں نماز میں کھڑا ہے کبھی داڑھی کو ہاتھ لگا رہا ہے کبھی مونچھوں کو ہاتھ لگا رہا ہے کبھی منہ کو ہاتھ لگا رہا ہے کبھی کان کو ہاتھ لگا رہا ہے اللہ کے بندے نماز پڑھ رہے ہو کیا تھا؟ کوئی توجہ نہیں اصر کی نماز ایک شخص نے پڑھی وہ دکاندار تھا. اس نے امام صاحب کو کہا آپ نے آج اصر کی نماز تین رکعت تو نہیں پڑھائی تو امام صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کہا کہ امام صاحب میں ہر روز اصر کی نماز میں پورے دن جو دکان میں بیشتا ہوں خریدتا ہوں اس کا حساب کر لیتا ہوں لیکن آج تھوڑا سا حساب رہ گیا ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ آج شاید امام سامنے ایک رکعت کم پڑی ہو نماز اچھی طرح پڑھو نماز کو اچھی طرح نہیں پڑھو گے تو اللہ جل کو عذاب دے گا و الشَّهَوَاتِ شہوت کا مطلب ہے اپنی مرضی کے مطابق چلنا اپنی مرضی کرنا اپنی طبیعت کے مطابق چلنا اس کو اتباع و شہوات کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے یہ کرتا ہوں میرا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہوں اللہ جلالہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے لیکن جو لوگ توبہ کریں گے یعنی پہلے گناہوں میں مبتلا تھا پھر توبہ کر لی کو جنت میں داخل کرے گا اور وہ جنتیں ایسی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی اس میں کوئی مصیبت نہیں ہوگی کوئی مشکل نہیں ہوگی غلط باتیں آدمی وہاں نہیں سنے گا اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ یہ جنت ہم ان لوگوں کو دیں گے جو کہ تقوا کرنے والے ہوں گے جو کہ اچھے لوگ ہوں گے اللہ تعالی ہمیں اچھا انسان بنائے نیک صالح لوگوں میں شامل فرمائے جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور شریعت کے مطابق چلتے ہیں اور کفار کے خلاف لڑتے ہیں وصل اللہ تعالی القیم محمد وصحب اجمائین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ